ہاں میرے ایمان والے کو ہم سے ڈرتے اور لائن لوگوں پر کٹور کر اللہ رب الحب العالمی نے اسلام کو کسی بھی بنایا ہوا ہے ہر انسان کسی نے اپنے وطن اپنے ملک جہاں انسان آباد رہتا ہے کتنی طور اس کی دن اس کی محبت کرتے اللہ رب العالمین انسانوں کی فکر کا خیال رکھتے ہیں انسان کو خوش پابندی اور کچھ آرام اور ہکام بنائے اور ابتدائی انسان جہاں رہتا ہے کچھ ملک سے تعلق رکھتا ہے جہاں آواز رہتا ہے جہاں بچتا ہے ہمیشہ اس ملک سے دل پر محبت ہو اور ہمیشہ اس کی بنائی اور خیر کرتا ہے اور اس کو جانا ہی زیادہ اچھی خالا قرب کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا پسند ہے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سارے علیہ السلام شام کو حکم دیا اور سارے آنے سراب شام رکھے قوم کو جو پیغام رہتا انہوں نے یہ تھا بوا ان شاہ تم نے اچھا ویوستھا مرد اللہ پور آدمی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس زمین تم کو آباد کیا اور خاص نے تھا اس زمین کو تمہیں آباد اس جس میں اس کے جو سے اچھا بنانا تمہارے حکم دیا ہے آخری ندی محمد صلاح اللہ فجرت کر کے جب ندی نے آپ کو بڑی محبت تھی آپ کا لیکن کافیوں نے میں کون کیا جب آپ ہجرت کر کے بنی جگہ آئے تو جو آپ کے دعائیں مانی پہ یہ تھی نامہ مکمل خیر اللہ کس طرح سے ہمارے دل بھی مکے کی محبت رکھے گی اللہ ویسے نہیں مل کے اس سے بھی زیادہ ہم اس وسن کو اپنا محبت مکے ہی لیتے اور مکے کی جانا محبت ہمارے دل میں نتیلے کی چیز کرتے پھر میں یہاں مانگی بارک علی کافی خاص ہاں اللہ یہاں کے نا تھی اور آپ نے دو آبادی تھی لگتا اس مد کے اندر جو اللہ تعال مدارے تھے اور کسی دوسرے علاقے نا اس کو تھی ہم اپمان کی یہ وطن سے بہتر اور وقت میں آباد رہنے کے روڈ آخری نبی محمد مدیری ہے تو مدی ریمت ہی آپ نے چند چیزوں کی چند بنیادی کیوں کی تعریف دی تھی ان میں سب سے پہلی تعریف یہ تھی کہ کل پسم <سلام> حقت کا آپ اپنے کاروبار کا کل بت محبت کا انسانیت کا جب ہمارے اندر پیدا ہو ہمارے نبی میں اس کی چیز کو بیٹھے میں سب سے پہلا فیمار اور پہلی تعلیمات اور سلام آپس میں ختم کر کے سلام کرو سلام کو سلام کرے ہوں ملاقات ہو جہاں تمہاری ملاقات ہو چاہے پہچان بڑا رہا اسے سلام کرنے کی چند کرو نمبر دو بچہ رکھا رشتے داروں کے نام سے بڑی برکت ہے جب انسان کا آدمی اپنے دور اور غریب کے رشتے کو جوڑا رہے گا کیسے اس بھی استفادہ اشتہار اور اس پر محمد پیدا ہوگی جی. نمبر تین وہاں کا کھانا کھلایا کرو غریب کو مشکل چاہا کر کے سورج ہیں تو سوریہ درجہ رہے شکری جگہ بھیجے کوئی اپنا راہ کے ساروں نہ بناتے جو تعلیم تعلیم آتی تھی ان میں یہ تھی کہ آپس میں سال ہم ہو ہر ایک ساتھ بھرائی کا جذبہ ہو سو ہو سو دوست اس چکر میں ہو کہ ہم اپنے بھائیوں کو اپنی اپنے مار سے اپنے وقت سے اپنے پور سے اپنے سہمت سے اپنے علم سے اپنے صلاحیت سے کتنا زیادہ کو بادہ پہنچا سکتا ہے آپ یہ تعلیم دینے کے سوائنا ہے سب سے بہترین معلوم ہے جو سب سے زیادہ بھائیوں کو بادہ رکھ کی تعمیر کے لیے ملک کے لیے آپس کے اوپر محبت پیدا کر کے امن پر سہا کرنے کے لیے تیسری چیز اس کا حقوق ہوئے اس ملک کے اندر ہمارے علاقے میں ایسا شکستوں کی یہ ذمے داری ہے جس سب لوگ بالکل یہ مزرو کی مدد کریں کوئی مزرو کوئی بجلوم، کام ہے ذمہ داری ہے فریجہ ہے کہ سب کو مل کر ہمارے گروا پیدا کرے ایک دو بخار رکھیں اور ایک کو دیکھ فکر کریں نمبر چھ اللہ کا کچھ کل میں اس کے ساتھ بڑی حرکت تک کے لائیں اس میں اس کا اللہ نے بڑی حرکت رکھ دی ہے اگر ہم ایک کو جائیں مستم ہو مل جائیں ایک تو کرتے ہیں کہ سب سے بڑی قوت ہوتا ہے اس کے لیے کام مشیلے میں کل پہلے کو آ گئے تو آپ مسجد مچھلیوں کو بات ہوتی تھی مشیلے میں آئے تو آپ نے تھی ساتھ سماج جب ایک اندر ہم کو مانتے ہیں ایک تین کو مانتے ہیں تو ایک آواز پر مسجد میں آ کر کے ایک عمارت دوسرے جماعت پڑے اور اس کے معیشت سر سامنے اس طریقے سے نمیلے کو اور ان کو ترکی دیا اپن کو رایا سرام محترم بھائی اور نئے وسک مدینے میں رکھ رکھا تو پانچواں نظام یا پانچویں تعلیم ہمت کو یہ دیا کہ انسان دیکھا ہو زمین کو آباد کرے یہ تعلیم اپنی صلاحیت دارت میں حلال تجارت میں ساحل ایک باغ باغانی میں اور ایک انسان کو لہر رہی اگر زمین بھی ہے تو اپنا تب اس طرح کا استعمال کر دے زمین سے پیداوار کرے یہ بہت بڑی نیئر تھی اور بہت بڑا لہر والا پروگرام تھا تو نمبر ہے ٹرانسفر کے ذریعے اس کو دین کا اس نام سے تھوڑا سنسرا کیا ہر اس نے نتی نے کی زندگی میں نتی کے دوست نتی رشتہ شوبا سے باہر نکلے آپ کچھ سن کے آپ کی نگاہ پڑی ایک جا رہی ہے اور ایک خاص طرح وہاں بلاش کر رہی ہے پانی کام نہیں ہے جن کا نام تھا محفوظ اِنہ کے سنجے دیکھا ایک عمر اس بھوک میں آپ شراب تھے کہ آپ نے سربایا یا آپ سیل ہر سا مسلم تمہارا کیا خیال ہے تمہارے کھیت کے پوتے لگے ہوئے ان کو کسی نے ہے اور اس بڑا بڑا چڑھ اتنا اور یاد رکھنا کہ تم کھیتی کا نہیں ہو گراہ کا نہیں ہو ندی سے پہلا مار کا ہو تو یاد رکھنا کوئی سنتان کسی بھی قسم کا گراٹ کرتا تیار ہوئے تیار ہوئی اس طرح سے سے کسی انسان نے کھایا کسی جانور نے کھایا کسی نے پرندے نے کھایا کسی نے اٹھا لیا اللہ رسم نے پایا جتنی مشہور تھا اس کا جو بھلے اور اس کمیون کو آپ چنگے اور اسے اس کے کھیتی شرار ہر طرح سے آمدنی کا اللہ اپنانے کا اِنہ کر اس میں اپنا بیان کیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کروائے اور پارٹی کی ایک ہم کو ہمر تو وطن کی حفاظت اپنے حفاظت اپنے حفاظت اس کے لیے ہمیں تیار کرنا چاہیے اس کا راستے میں ہمیں شام کی شان بھی جائے تو اللہ تعالیٰ سوال کیسے کرتا ہے ہم سب لوگوں کو لے کر ملک کو بھی فرمائے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنا کے ساتھ بسمك يا رب اللهم اجعل لي في قومي نعم القبول